اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا وَإنَّا ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کرونا غریب رہا ہے بلندی بے امام رہا ہے ڈبلو الحمد لله رحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 تم والد اللہ یہ سورت البقرہ ہے قرآن کریم میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان میں سے ستاسی مکی صورتیں ہیں اور ستائیس مدنی صورتیں ہیں جیسے عام مصنفین اپنی کتابوں کو مختلف ابواب پر تقسیم کرتے ہیں یوں ہی قرآن کریم مختلف صورتوں میں تقسیم ہے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت ایک باب ہے صورتوں کے نام اللہ کے حکم سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے بقرا کا معنی گائے ہے چونکہ سورہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے اس لیے اس صورت کا نام صورت البقرا رکھا گیا ویسے تو اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے تحویل قبلہ کا ذکر بھی ہے حج اور عمرہ کے احکام بھی ہیں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں حضرت تعاول طالوط علیہ السلام اور جالوت کا قصہ بھی ہے اور آیت القرسی بھی ہے اور قرض اور تجارتی لین دین کے مسائل بھی ہیں اور قرآن کریم کی سب سے طویل آیت وہ بھی سورت البقرہ میں ہے ربا کا مسئلہ بھی اسی صورت میں ہے کسی کے زیر میں آ سکتا ہے کہ دوسرے احکام یا واقعات کے حوالے سے اس صورت کا نام کیوں نہ رکھا گیا اور صورت البقرہ کیوں رکھا گیا تو یہ حکمت میں اور آپ نہیں جانتے یہ حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج کل کے ہندؤں کی طرح گائے کی پرستش کا عقیدہ آ گیا تھا اور اس عقیدے کی تردید کے لیے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور پھر اسی واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے اس صورت کا نام صورت البقرہ رکھ دیا گیا قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتوں کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک صبتی تیوال سات لمبی صورتیں یہ سورت البقرہ سے لے کر سورت البراعت تک ہیں نمبر دو مین جن میں سو یا سو سے زیادہ آیتیں ہیں یہ سوریہ یونس سے سورہ فاطر تک ہیں نمبر تین مسانی یہ سورہ یاسین سے سورہ قاف تک ہیں نمبر چار اوسات مفصل یہ سورہ زاریات سے سورہ بینہ تک ہیں اور نمبر پانچ سارے مفصل یہ سورہ زلزال سے سورہ ناس تک ہیں مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے اللہ کی ذات پر ایمان صفات پر ایمان نبوت پر ایمان آخرت پر ایمان اس پر زیادہ زور ہے احکام اور مسائل مکی صورتوں میں بہت کم ہیں مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتوں میں عقائد بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی ہیں مسائل بھی ہیں احکام بھی ہیں اور سعید عش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ اگر ابتدا ہی میں احکام نازل ہو جاتے نماز کا حکم زکوٰۃ کا حکم شراب کو حرام کر دیا جاتا زنا کو حرام کر دیا جاتا جوے کو حرام کر دیا جاتا پانسوں کو حرام کر دیا جاتا سود کو حرام کر دیا جاتا اور پہلے ایمان بنا ہوا نہ ہوتا تو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا پہلے عقیدہ بنایا گیا ایمان بنایا گیا دل میں اللہ کی صفات کا یقین پیدا کیا گیا اللہ علیم ہے سب کچھ جانتا ہے وہ خبیر ہے ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے وہ بصیر ہے رات کے اندھیرے میں ریت پر چلنے والی چونٹی کے قدموں سے بھی واقف ہے وہ علیم بذاتی صدور ہے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے وہ رزاق ہے رزق دینے والا بس وہی ہے ان صفات کا یقین دل میں پیدا کیا گیا قیامت آ کر رہے گی زندگی یہی نہیں موت زندگی کا اختتام نہیں ہمیشہ کی زندگی کی ابتدا ہے دنیا کے ایک ایک عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا میزان قائم ہوگی نیکیاں بھی تولی جائیں گی برائیاں بھی تولی جائیں گی بالغ ہونے کے بعد مرنے تک ایک, ایک عمل کا حساب دینا ہوگا نبوت کا سلسلہ برحق آدم علیہ السلاۃُ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نبی سچا وہی کا نظام برحق انسان کا علم محدود اللہ کا علم لامحدود اللہ اپنے لامحدود علم میں سے کچھ علم اپنے امبیا پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے یہ عقائد دلوں میں بٹھائے گئے جب دلوں میں یہ عقائد بیٹھ گئے اور پھر احکام آئے تو ماننا آسان ہو گیا عمل کرنا آسان ہو گیا جب یقین بنا دیا گیا ایمان بنا دیا گیا اور پھر حکم نازل ہوا یا یوح الدین آمن ان نمل غمر صرف بل انصاب رجس من عمل شیطون سج تنی تفلحون اے ایمان والو یہ شراب یہ جوا یہ پانسے یہ بت یہ گندگی ہے یہ شیطان کا عمل ہے اس سے بچو تاکہ تم فلاں پہ جاؤ ادھر حکم نازل ہوا ادھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی تو ماننا آسان ہو گیا عمل کرنا آسان ہو گیا ہم نے جب درس کا آغاز کیا اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ترتیب نہیں تھی میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہاں جو ساتھی درس قرآن کا آغاز کروانا چاہتے ہیں چند دن کا جوش ہے ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جائیں تو میں نے پہلے سورہ کہف کا درس دیا پھر سورہ حجرات کا درس لیا پھر اماں پارا شروع کر دیا اور وہ بھی آخر سے اس وقت یہ حکمت ذہن میں نہیں تھی لیکن واقعتا جب پانچ پارے یہ درس دیے تو دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ پاک نے ہی اس طریقے سے کروا دیا پہلے دلوں میں ایمان بیٹھنا ایمانی عقیدہ بیٹھنا یہ ضروری ہے اللہ کی ذات پر ایمان صفات پر ایمان نبوت پر ایمان وحی کے نظام پر ایمان آخرت پر ایمان قیامت پر ایمان اگر سچا ایمان دل میں ہو تو اللہ کی قسم عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر سچا ایمان دل میں ہو اللہ کے جاننے کا ایمان اللہ کے علم کا ایمان اللہ کی خبر کا ایمان اللہ کے سما کا ایمان اللہ کی بسر کا ایمان تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر ظلم کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے پھر حرام کھانا مشکل ہو جاتا ہے تو الحمد پانچ پارے جو آخر سے درس دیے گئے وہ زیادہ تر مکی مک صورتوں پر مشتمل تھے اور اب یہ مدنی صورتیں جن میں سے نمایاں ترین صورت صورت البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت تقریباً اڑائی پارے پر مشتمل ہے اور سے اکرمہ فرماتے ہیں اول ان انزلت صورت ضلت بالمدینتی سورت البقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ صورت البقرہ ہے اسے اللہ کے نبی نے استاد القرآن بھی کہا ہے قرآن کا خیمہ قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے صورت البقرہ میں موجود ہیں اس میں عقائد بھی ہیں احکام بھی ہیں موائز بھی ہیں قصص بھی ہیں عبادات بھی ہیں اور گمراہ فرقوں کا بھی ذکر ہے تقریبا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام اس صورت میں موجود ہیں چاہے وہ معاشی شعبہ ہو یا معاشرتی شعبہ تجارتی شعبہ ہو یا سیاسی شعبہ یا اس زندگی کا شعبہ بڑے بڑے چالیس احکام اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اور ایک حدیث میں مسلم اور ترمزی میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بجو تکم تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب اس حدیث کا میں ایک واضح سا حکم بیان کرتا ہوں یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو وہ گھر جس میں قرآن کا تذکرہ نہ ہو وہ گھر جس میں قرآن کا درس نہ ہو وہ گھر جس میں قرآن کی تفویر نہ بیان کی جاتی ہو وہ گھر جس میں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا جذبہ نہ ہو وہ گھر ایک قبرستان ہے مردوں کا گھر ہے وہ زندوں کا گھر نہیں ہے مما بل الحیات اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں فرمایا کہ مکاب اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ان شیطانہ من شیطان اس شیتان سے بھاگ جاتا ہے جہاں البکرا پڑی جاتی ہے آپ پڑھیں گے نا ان شاء صرف الفاظ نہیں معنی کے ساتھ اور عظم کر لیجیے انشاء اللہ اس گناہ کی زبان سے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اسے اللہ کے ہاں قابل مغفرت بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ اس کی زبان سے آپ صورت البقرہ ضرور سنیں گے عظم ہے نبی انشاء تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت البقرہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی فرمایا کہ جس گھر میں صورت البقرہ پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعلن السرویت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرا سورت البقرا بڑا کا وہ ترکہ فرمایا کہ سورت البقرا پڑھا کرو اس لیے کہ سورت البقرا کو لینا اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو بیان کرنا یہ برکت کا باعث ہے اور سورت البقرا کو چھوڑنا یہ حسرت اور ندامت کا باعث ہے اور فرمایا کہ اس صورت سے باطل پرست فائدہ اٹھانے کی طاقت اور توفیق نہیں رکھتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل شعین و ان ثنا القرآن سورت البقرا فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے ویسے تو سناب اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اور کوہان اونٹ کے جسم میں سے سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے اور سنام بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا بلند حصہ صورت البقرہ ہے یہی وہ صورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے یہی وہ صورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے طویل آیت آیت المدعینہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صورت البقرہ کو سمجھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ وہ قرآن کے علوم سے محروم نہیں رہے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں جیسا عظیم انسان حضرت عمر کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے بڑا صاف شفاف دل اور دماغ ضروری ہے اور تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کان بکا فن ان کتاب اللہ جب اللہ کی کتاب ان کو سنائی جاتی تھی تو رک جاتے تھے حید عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صورت البکر 10 سال میں سیکھی ہے ایسے صاف دماغ والا عربی زبان مادری زبان فصاحت و بلاغت گھر کی لونڈی عربی لغت اور ادب ہاتھ کی چھڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دماغ مصفہ مزکہ مجلہ متحر لیکن سورت البقرہ سیکھتے ہیں دس سال میں ایک سیکھنا وہ بھی ہے کہ سیکھنے والا چند گھنٹوں میں سیکھ سکتا ہے چند دنوں میں سیکھ سکتا ہے چند ہفتوں میں سیکھ سکتا ہے حضرت عمر نے جو دس سال میں صورت البقرہ سیکھا سیکھی ہوگی تو نا معلوم کس انداز میں سیکھی ہوگی کن کن باریکیوں تک پہنچے ہوں گے کن, کن حقائق تک پہنچے ہوں گے تو بڑی فضیلت والی سورت دو سو ستاسی آیات چھیاسی آیات اور چالیس رکوع اس میں آغاز ہوا ارفلامی حروف مق میں سے ہیں وہ حروف جنہیں جوڑ کر نہیں توڑ کر پڑا جاتا ہے الگ الگ پڑا جاتا ہے علیف, لام نیم جوڑ کر پڑھتے تو یوں ہوتا الم ہا میم توڑ کر پڑھتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں جوڑ کر نہیں پڑا جاتا پاسیم یاسیم کا فا یا یہ حروف مقطعات ہیں قرآن کریم کی انتیس صورتوں کا آغاز اللہ نے حروف مقات سے کیا ہے ان کے معنی کیا ہیں مفسرین کے اقوال مختلف کسی نے کہا یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے کسی نے کہا یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے علی سے اللہ لام سے لطیف نیم سے مالک کسی نے کہا یہ صورتوں کے نام ہیں کسی نے کہا یہ قرآن کے نام ہیں کسی نے کہا کہ یہ عرب کے خطبات کا انداز تھا عرب کے خطیب یوں کیا کرتے تھے اپنی تقریب اور اپنے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے اس طرح کے حروف پڑا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب عربوں کے سامنے یہ صورتیں پڑی گئیں جن کا آغاز مقتعات سے ہوتا تھا تو ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا اگر ان کے لیے یہ انداز نامانوس ہوتا تو وہ اعتراض کرتے اور ایک نمایاں قول یہ بھی ہے اور اس قول کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہے وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم انسان کا کلام کہتے ہو قرآن کو تو قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے اور اسلامین حامین صاد نون قاف وغیرہ وغیرہ اور تم بھی ان حروف سے واقف ہو تو تم بھی کیوں نہیں ان حروف سے قرآن جیسا کلام بنا لیتے صاحب کشاف علامہ ز محشری فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بعض قصے سے بار بار ذکر کیے گئے یوں ہی اللہ نے یہ چیلنج بھی قرآن میں بار بار دیا ہے اور اس بات کی دلیل کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں عام طور پر وہاں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے جیسے یہاں دیکھ لیجیے علی اسلامی کتاب لارفی آگے سورہ علیہ عمران میں دیکھ لیجیے علیسلام اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی نزل علی کل کتاب اب الحق حامین بل کتاب المبین صاد سعد بلقرآن ذکر نون بل قلم بلقلم ممایسترون تو جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں عام طور پر قرآن کا ذکر بھی آیا ہے جس کی وجہ سے بعض حضرات نے سمجھا کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے اس جیسا کلام بنا لو اور مطالبہ یہ نہیں کہ پورے کا پورا قرآن بناؤ مطالبہ بس یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ لیکن قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا علیس یہ کتاب لار بفی اس میں کوئی شک نہیں قرآن کریم اپنا پہلا تعارف یہ کرواتے ہیں کہ یہ ایک مرتب کتاب ہے یہ کوئی یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ اور مرتب ہو چکا تھا یہی ترتیب تھی قرآن کی حضور کی زندگی میں سورت الفاتحہ پہلے نمبر پر سورت البقرہ دوسرے نمبر پر آل عمران تیسرے نمبر پر نسار چوتھے نمبر پر مائدہ پانچویں نمبر پر انعام چھٹے نمبر پر یہی ترتیب تھی حالانکہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا بلکہ بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں دو نمبر لکھے ہوتے ہیں ایک موجودہ ترتیب کا نمبر اور ایک نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب کا نمبر مثلاً صورت البقرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو صورت البقرہ دوسرے نمبر پر ہے لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ستاسی ہے جب یہ ستاسی میں مرتبے پر اور درجے پر نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ستاسی تو اس کو دوسرے نمبر پر کس نے رکھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا پھر مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوتی تھیں حضور فرماتے تھے اس آیت کو سورت البقرہ میں رکھ دو اس کو سورہ آل عمران میں رکھ دو اس کو نساء میں رکھ دو اس کو معدہ میں رکھ دو وگرنا عام طور پر پوری کی پوری صورت یکجا نازل نہیں ہوئی ہے سوائے چھوٹی صورتوں کے تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے۔ کہ قرآن حضور کے زمانے میں مرتب شدہ موجود نہیں تھا قرآن کے حافظ سے اور ان کو قرآن کریم اسی ترتیب سے یاد تھا جس ترتیب سے موجودہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو پہلا تعارف کہ یہ کتاب ہے یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں جسے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو اور یہ خصوصیت قرآن کے علاوہ کسی دوسری آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے تورات ایک کتاب نہیں ہے بلکہ تورات کے ساتھ بیسیوں صحیفے بھی ہیں اور یادداشتوں کا مجموعہ ہے جسے حضرت موس علیہ السلط اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد مرتب کیا گیا حافظے کی بنیاد پر اور پھر تورات کی زبان عبرانی یہ دنیا میں بولی نہیں جاتی اور تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے عیسائیوں کے پاس ایک انجیل نہیں ہے چار انجیلیں ہیں اور یہ چار انجیلیں بھی سو انجیلوں میں سے منتخب کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علی علیہ الصلاۃ اسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے سال سال بعد یاد داشتوں کی بنیاد پر کئی انجیلیں ان کے صحابیوں نے اور ان کے تابعیوں نے مرتب کی اور ان کی تعداد سو تک جا پہنچی پھر ان سو میں سے چار انجیلوں کو منتخب کیا گیا اور انجیل کی اصلی زبان یونانی جو دنیا میں مردہ ہو چکی اور انجیل کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں بعض نے تو چار انجیلوں کے انتخاب کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ لکھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سارے پادری جمع ہوئے ان کہہ کہ اختلاف کو ختم کرنا چاہیے ہر ایک کہتے ہیں کہ میرے پاس جو انجیل ہے اس میں حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ ہیں دوسرا کہتے ہیں نہیں میرے پاس جو انجیل ہے وہ زیادہ سچی کتاب ہے چنانچہ انہوں نے ایک میز پر ساری انجیلیں رکھ دی اور پھر اس میز کو زور سے ہلایا گیا جو گر گئیں گر گئی جو باقی رہ گئیں ان کو مذہبی کتابوں کا درجہ دے دیا گیا قرآن واحد انہامی کتاب ہے جو اس نبی کی زندگی ہی میں کتابی شکل میں مرتب ہو چکی تھی جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی قرآن واحد انہامی کتاب جو کروڑوں انسانوں کو زبانی یاد ہے تو رات والوں کو یقیناً تو رات سے محبت ہے انجیل والوں کو انجیل سے محبت ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے محبت تعصب کی حد تک محبت لیکن آج ہندوؤں کی کتاب کا حافظ کوئی موجود نہیں اور ویدوں کی جو اصل زبان تھی سنسکرت وہ مردہ ہو چکی قرآن کے کروڑوں حافظ موجود اور قرآن واحد کتاب جسے ہر جگہ اسی زبان میں پڑھا جاتا ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا چاہے کوئی عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہندی بھی قرآن کو عربی میں پڑھتا ہے اور اجمی بھی عربی میں چینی بھی عربی میں اور امریکی بھی عربی میں افریقی بھی عربی میں پاکستانی بھی عربی میں افغانی بھی عربی میں اور علماء کا متفقہ فیصلہ کہ قرآن کا ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے آج ہی شاید آپ نے دیکھا ہو روزنہ اسلام میں یہ خبر شائع ہوئی ایک صاحب نے قرآن کا عربی متن ہٹا کر صرف اردو ترجمہ شائع کر دیا ہے قرآن کا ترجمہ اردو ترجمہ لیکن ساتھ عربی متن نہیں ہے اس پر تمام علماء نے احتجاج کیا کہ الحمد للہ الحمد ابھی تک اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہونے والی ذرا برابر تحریف کے سامنے سینہ سفر ہو جائے گے۔ احتجاج کیا گیا اردو ترجمہ ہے انجیل کا ترجمہ نہ معلوم کتنی زبانوں تورات کا ترجمہ اور انہیں